اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تعالی رحمان میں آپ کو وہ کتاب دے دوں گا وہ کتاب آن لائن ہے پوری مکمل کتاب جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے ان کی ویب سائٹ پر ہے اور آپ ہر حوالوں کو دیکھ سکتے ہیں سکین میں پوری کتاب جس سے پڑھا جا رہا ہے اور یہ دیوبندیوں کے اقابر نہیں یہ وہابیوں کے اکابر کی کرامات ہے تو یہ موضوع جو ہے تھوڑا دلچسپ رہے گا کہ دیوبندیوں کی کتابوں میں تو بہت ساری کرامتیں بھری ہوئی ہیں جیسے ایک دفعہ دیوبند میں دو گٹ بن گئے دو آپس میں جھگڑ گئے دیوبند کے جو اساتذہ تھے جو وہاں پر پڑھانے والے ٹیچرس تھے ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو قاسم نانستوی کا انتقال ہو چکا تھا ان کی روح جو ہے وہ قبر میں ترل پڑائی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے دیوبند میں آپس میں ہی یہ جھگڑا کر رہے ہیں واپس اپنے قبر سے آئے ٹھنڈی کا موسم تھا کپڑا پہنا پورا قبر سے نکل کر زندہ حالت میں آئے ظاہری بدن میں آئے اور آ کر دیوبند نے مشورہ دیا کہ بھائی ایسے جھگڑا مت کرو اور مشورہ دے کر واپس اپنی قبر میں چلے گئے جن بھائیوں کو ان عبارتوں کی آ... سکین چاہیے ہوں بنا شرم کے مانگے کیونکہ مجھے تھوڑی بھی محنت نہیں کرنی ہے تمام سکین اسلامی ایجوکیشن پر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں صرف لنک پیس کرنا ہے تاکہ آپ جب کسی کو بیان کریں تو آپ کی بات میں پختگی ہو سامنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں یہ لوگ سکین دیتے ہیں لیکن اب میں جیسے کہا کچھ ایسے کارامات بتاؤں گا جو بہت ہی کم لوگوں نے سنی ہوں گی میں آپ پھر دہرا دوں آج میں وہابیوں کے بہت بڑے ایک امام جن کو وہ شیخ الاسلام کہتے ہیں جن کا نام ابن تعمیہ تھا جن کا انتقال سات سو اٹھائیس ہجری میں ہوا جن کو دمش کے صوفی قبرستان میں دفنایا گیا جنہوں نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا اور جو قادری سلسلے میں شامل تو ہوئے لیکن اپنی گمراہی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کبھی طریقت نہیں سیکھ پائے جنہوں نے اپنی کتاب مجموع فتح ابن تعینیہ جلد دس اور جلد گیارہ کتاب التصوف اور کتاب السلوک میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدی کہا ہے اپنا پیشوا مانا ہے ان کو عزت دی ہے اور جنہوں نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ان لوگوں کو تصوف مانا ہے اور اپنے آپ کو صوفی بننا چاہتے تھے لیکن صوفی بننے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے آپ موٹے کپڑے پہنے آپ کم کھانا کھائیں آپ ہزار کتابیں لکھ دیں آپ سوفی نہیں آپ گوفی آپ کوفی بن جائیں گے اہل سنت وال جماعت نے شروع سے کہہ دیا سب سے بنیادی چیز جو ہے آپ کو مسلمان ہونا چاہیے پھر آپ کے عمل آتے ہیں نماز روزہ اور مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے آپ کا عقیدہ تو اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو عالم کہیں حافظ کہیں مفسر کہیں محدث کہیں شیخ الاسلام کہیں فلان کہیں کوئی یہ تو صرف القاب ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں تو غور سے سنے ابن تیمیہ جو وہابیوں کے امام ہیں ان کی کرامات بیان کر رہا ہوں کاغذ قلم لے کے بیٹھ لیں اور اس کے بعد آپ کے خدمت میں لنک پیش کی جائے گی جہاں سے آپ کتاب نکال کر پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے ابن تیمیہ اس بات کو ذہن میں رکھے وہابیوں کے نزدیک یہ ماننا کہ اللہ کے سوا اور کسی کو غیب کا علم ہوتا ہے یہ شرک ہے ہم سب کو معلوم ہے یہ بات اور یہی عقیدہ وہابیوں کے چھوٹے بھائی دیوبندیوں کا بھی ہے لیکن آج ہم جو ہے پٹائی وہابیوں کی کریں گے تو وہابیوں کے نزدیک لوہے محفوظ میں کیا لکھا ہے یا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے غیب کا علم اگر اللہ کے سوا کسی اور پر آپ نے ثابت کیا اتا ہو ہم تو عطائی کے ہی قائل ہیں نا ذاتی علم تو صرف اللہ از وجل کا ہے تو ان کے نزدیک یہ شرک ہوتا ہے ہے اس بات کا علم سب کو ہے جی اب آپ سماعت فرمائیں ابن تیمیا کے کرامات سنیے صالف فقیح شیخ احمد ابن الحارمی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں دمشق شفر میں گیا تو ایسا واقعہ آیا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میرے پاس کچھ پیسے نہ تھے نہ میں شہر میں کسی کو جانتا تھا نہ میری کسی سے تعلقات تھی اسی لیے میں گلیوں میں اسی سوچ میں سوچتا سوچتا گھومنے لگا کہ اب میرا کیا ہوگا اور میں بڑا ہی گمگین تھا ایک, آ ایک میں نے دیکھا کہ ایک شیخ ہے جو میری طرف چلے آ رہے ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا اور ایک چھوٹی سی پوٹلی جس میں کچھ درہم تھے انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا اس کو خرچ کرو اور آگے کے بارے میں فکر کرنا بند کرو اللہ تم کو کبھی نہیں چھوڑے گا اس کے بعد وہ مجھ سے کہہ کر کچھ آگے چلے گئے جس طرح کی کچھ ہوا ہی نہ ہو اور میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون تھے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ ابن تعمیہ تھے یہ پہلا واقعہ ہے ٹھیک ہے جن بھائیوں کو عبارت چاہیے میں پوری کتاب دے دوں گا لیکن اگر میں ابھی کتاب دے دوں تو مزہ بگڑ جائے گا تو میں بعد میں کتاب کا نام اور پی ڈی ایف فائل میں ڈاؤن لوڈ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی ابن تعمیہ کو یہ معلوم چل گیا کہ سامنے آنے والا شخص کو ہے اس کے پاس پیسے کی کمی ہے اور وہ انجانا ہے ابن تعمیہ کو یہ علم کہاں سے ہو گیا اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ علم دیا اگر وہ بھی کہتے ہیں تو کیا یہ ایسا علم اللہ اپنے نبی علیہ سلاد و کو نہیں دے گا وہ نبی جس کے خاطر یہ دنیا بنائی گئی وہ نبی جو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام جسم اور روح میں تھے کے درمیان تھے وہ نبی جن کے چہرہ مبارک کو قبر میں دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو وہ نبی جس کو اللہ سبحان مطالعہ اور اس کے فرشتے جن پر سلام بیچتے ہیں وہ نبی اللہ نے جس کے ذکر کو بلند فرمایا کیا ایسے نبی کو اللہ یہ علم نہیں دے سکتا کہ کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہوگا یا قیامت میں کیا ہوگا بھائی ابن تیمیہ جیسے انسان جس نے اللہ کو مجسمہ عقیدہ شامل کیا جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا اس کو تو وہ حجرات حضرات اس طرح درجے پر پہنچا رہے ہیں تو یہ ابن تیمیہ نے کیسے کرامات دکھا دی میرے بھائیوں سوچئے اور وابی حضرات سے سوال کیجئے اب ہمارے سوفی شیخ ابن تیمیہ کی دوسری کرامات سماعت فرمائیے شیخ احمد بن الحارمی فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ تقی الدین عبداللہ بن احمد بن سعید سے روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ میں مشر گیا اور سفر کے کرنے کے بعد میں وہاں جا کر مقیم ہو گیا اور وہاں رہنے لگا ایک رات میری حالت بہت بیمار خراب ہو گئی اور میں بیمار ہو گیا جس رات میں وہاں پہنچا وہاں میں بیمار ہو گیا میں نے شہر کے باہر ایک حصے میں رات گزاری تب ہی مجھے ایک, ایک آواز آئی اور کوئی میرا نام پکار رہا تھا تو میں نے دبی سہمی آواز میں ان کا جواب دیا تب میں نے دیکھا کہ مشائقوں کا ایک گروہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے پاس آیا جن کو میں نے دمشک میں دیکھا تھا سماعت فرمائیں غور کرے یہاں پر یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ حمبلی عالم ہیں ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں یہ پہلے دمشک میں رہتے تھے اور اب جو ہے یہ اجپت مشر میں آ ہیں تو مشر میں آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ رات جو ہے شہر کے باہر گزار رہے ہیں ہی انہوں نے دیکھا کہ جن گروپ کو جس گروپ کو جن مشائق کو انہوں نے دمشق میں دیکھا تھا اب وہ یہاں پر آ ہیں یعنی جن لوگوں کو انہوں نے دمشق میں دیکھا تھا اب وہ مشر میں آ ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کو کیسے پتا لگا کہ میں مشر آ رہا ہوں جبکہ میں بالکل ابھی آیا تھا تو انہوں نے کہا ہم کو ہمارے شیخ نے بتایا ہے کہ جب تم یہاں آ رہے ہو اور تم بیمار ہو گئے ہو گور کریں ان یہ جو مشائق تھے ان کا گروپ تھا ان کا گروہ تھا ان کو ان کے شیخ نے بتلا دیا کہ فلاںلا شخص جو ہے وہ شہر کے باہر آیا ہوا ہے اس کی حالت خراب ہے طبیعت خراب ہے اور ہمارے شیخ نے ہم کو بتایا اور کہا کہ اس کی حالت خراب ہے جلد سے جلد اس کے پاس پہنچ جاؤ اور ہم کو اس سے پتا لگا کہ اور ان کے شیخ کون تھے ان لوگوں کے شیخ ابن تیمیہ تھے تو میرے بھائیوں ابن تیمیہ صوفی صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ شیخ تقی الدین عبداللہ بن احمد بن سعید جو ہے وہ کس دن دمشق سے ایجپت پہنچیں گے اور ان کی حالت کیسے خراب ہو جائے گی اور وہ کہاں پر رات گزاریں گے یہ سب بات کیسے پتہ لگ گئی بھائی ہمارے صوفی شیخ ابن تیمیہ کو کیا وہ کافر تھے نعوذ باللہ ہم تو نہیں کہتے کیا وہ مشرق تھے نہیں بھائی ہم تو نہیں کہتے ان کو یہ علم کہاں سے بھائی غیب کا علم تو صرف اللہ عز و جل کو ہے تو ابن تہمیہ کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کیا ان کے پاس کوئی جادوئی آئینہ تھا جس پہ وہ اگڑم بگڑم بولا کرتے تھے اور ان کو سب کچھ دکھ جایا کرتا تھا جیسے کہ کہانیوں میں ہوتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ علم اللہ نے دیا تھا تو وہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ عزوجل نے اس طرح کے تمام علم اپنے حبیب کو بھی دیا تھا تو اس کو کہتے ہیں منافقت ہپوکریسی کی اپنے اکابر کے لیے ہم سب کچھ ثابت کریں گے لیکن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و علی و صحابی و کے لیے ہم یہ ثابت نہیں کریں گے کیونکہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں جیسا حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی اپنی کتاب شہاب ثاقب میں لکھتے ہیں کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے یہ بھائی میں کوئی سنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں صرف وہابی کتاب اور وہابیوں کے چھوٹے بھائی دیوبندی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں حسین احمد ٹانڈوی ال دیوبندی اپنے کتاب شہاب و ساکب میں لکھتے ہیں کہ وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی لاٹھی جو ہے وہ زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے بن نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ٹھیک ہے اب آئیے بھائی سوفی شیخ ابن تعمیہ کی تیسری کرام آپ سنیے تیسری کرامات آپ سنیے اب وہی واقعہ جو ابھی آپ نے سنا کہ اس میں جو ہے شیخ تقین الدین عبداللہ بن احمد بن سعید دمشک سے مشر آگئے اور وہ بیمار ہو گئے اس کے آگے کا واقعہ سنیے فرماتے ہیں جب میں دمش میں آیا میں بہت بیمار ہو گیا اتنا کمزور ہو گیا کہ میں اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا ایک, آ ایک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شیخ میرے بگل میں ہیں میرے سر کے بغل میں بیٹھے ہیں مجھے شدید بخار اور کمزوری تھی انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی اور کہا تم اب اچھے ہو جاؤ گے جیسے ہی انہوں نے میرا مکان چھوڑا میرے کو شفا حاصل ہوئی میری ساری پریشانی درد دور ہو گئی کون فرماتے ہیں یہ کوئی ایرو گہرو نتھو خیرو نہیں ہے یہ ابن تیمیہ کے شاگرد شیخ تقین الدین عبداللہ بن احمد بن سعید الحملی فرماتے ہیں آگے کا واقعہ سنیے بھائی شیخ ابن تیمیہ نے فرمایا میں نے کچھ ایسے اشعار پڑھے ہیں جس میں جو ہے اقابر کے اوپر یہ شیخ تقی الدین فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے اشعار پڑھے ہیں جس میں اوپر شیخ کے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا اور وہ رافضی تھے وغیرہ وغیرہ اور انہوں نے ان اشعار کے بنا پر شیخ کے اوپر فیصلہ کیا ہے لیکن یہ سب صحیح نہیں ہے آگے سنیے اسی لیے میں نے ان اشعار کو اپنے پاس رکھا اور میں جب کبھی میری دل مرضی ہوتی میں اس کو پڑھ لیا کرتا تھا اور اس کو پڑھنے سے میرے کو شفا حاصل ہوتی بھائی قرآن شریف پڑھنے سے نہیں ہو رہی ہے حدیث شریف پڑھنے سے نہیں ہو رہی ہے ہمارے بزرگان دین کی جو دعائے بتلائی گئی ہیں ان سے ثابت نہیں ہو رہی ہیں یہ ان کے شیخ کے اشعار ہیں جو شاعری ہیں ان کو پڑھنے سے جو ان کو ہے شفا حاصل ہو رہی ہے خیر چلیے بھائی مجھے پڑھنے کے بعد مجھے اس میں کوئی اعتراض نظر نہ آیا یہ کون فرما رہا ہے یہ فرما رہے ہیں شیخ تقیدین عبد بن احمد بن سعید کی کچھ شعر تھے کچھ اشعار تھے جو شیخ ابن المیہ نے لکھا تھا تو کچھ لوگوں نے ان اشعار کے اوپر تنقید کی حملہ کیا اعتراض کیا اور کہا بھائی اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ ابن تعمیہ رافضی ہیں شیعہ ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں جو صاحب علم سروم میں موجود ہیں کہ ایسا ابن حجر ال الشافعی شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے ابن حجر اسکلانی جو مشہور ہیں آپ سب نے نام سنا ہوگا انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس, اس کتاب کا نام ہے عبد الر ٹھیک ہے یعنی آٹھویں صدی ہجری کے مشہور موتی یعنی بڑے بڑے مشائق یہ کتاب دو جلدوں میں ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ابن تیمیہ کے تحت لکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کا یہ ماننا تھا کہ ابن تیمیہ منافق اور زندیق تھے اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے تھے پھر انہوں نے وہ عبادتیں بھی گنوائی ہی ہیں انہوں نے کہا کہ ابن تعمیہ نے ایک جگہ یہ کہا کہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نو ضعیف ہو گئے تھے ان کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی تھی اور وہ نو زب اللہ پیسے کے لالچی تھے جن بھائیوں کو نہیں ہے ہمارے کوئی ایک سنی میل بھائی ہیں ان کی بلاک اسپاٹ اہل سننا ول بلاک ڈاٹ کام اس پہ دیکھ لیں یہ اوریجنل عبارت عربی میں عدر عد ال کامینہ سے اسکین کی گئی ہے جہاں ابن حجر اسکرانی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے ایسی گستاخی کی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے شان میں انہیں ابن تعمیہ نے یہ بھی کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان مکمل نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بچپن ہی میں ایمان قبول کیا تھا نوز باللہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ اتنا ان کا مرتبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد ہیں اہل سنت والجماعت ان سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہم وہی کہتے ہیں کہ بھائی تمام صحابی تمام صحابی جو ہے وہ انشاءاللہ شاء تعالی و رحمان جنت میں جائیں گے اور صحابہ میں بھی درجات ہیں اور علی بن نبی طالب کرم اللہ وجہ کا اونچا بلند مقام ہے ان کے بارے میں شیخ ابن تیمیہ نے ایسا کہا میں پھر سے دوہرا دوں یہ کس نے لکھا ہے امام ابن حجر ال الشافعی ٹھیک ہے بڑے مشہور امام گزرے ہیں حدیث کے انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے فتح الباری اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب ادر ال کامینا کتاب کا نام میں نے دہرا دیا ہے اد دورر ال جس کے صفوں کو ہمارے ایک بھائی نے اپنے بلاک اسپاٹ اہل سننا ول جمع بلاک پر سکین کیا ہوا ہے خیر <coughs> <coughs> اس کے بعد بات واپس ہم اپنے موضوع پر آج ہیں کہ شیخ تقیدین تقیدین عبد اللہ بن احمد بن سعید فرماتے ہیں میں اس کو پڑھتا رہا ان کے اشعار کو لیکن میرے دل میں بار بار جو ہے خلل پیدا ہوتا کہ اس میں کیا کوئی غلطی ہے میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے کوئی گلپی نہ ملی تو میں نے اس کو لیا اور اس کو جلا دیا اس کو آگ میں جلا دیا اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے آگ میں جلانے کے بعد اس کو بہا دیا پانی سے بہا دیا مجھے فوراً ہی آرام مل گیا سمجھ رہے ہیں آپ میں روم میں رومنی کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو لیا اور ان اشعار کو لے کر دل میں اٹھتے تھے اور میں نے ان کو جلا دیا اور میں نے جیسے ہی اس کو جلایا مجھے جو آرام ملا کرتا تھا پہلے ان اشار کو پڑھنے سے وہ اب ختم ہو گیا وہ آرام اور پھر سے ان کی حالت خراب ہو گئی جن لوگوں کو یہ کرامات سمجھ میں نہ آئی سمجھ लीजिए کہ ابن تعمیہ صاحب نے اشعار لکھے تھے لوگ اس پہ تنقید کرتے تھے لیکن ابن تعمیہ کے یہ جو ماننے والے تھے ان کی طبیعت خراب تھی یہ ان اشعار کو جب پڑھ لیتے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی اور اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ شیخ ابن تعمیہ سے اس میں کوئی غلطی ہوئی میں نے تو لاکھ کوشش کی ڈھونڈنے کی لیکن مجھے تو کوئی ایسی غلطی ملی نہیں ہے پھر بھی انہوں نے جو ویسے ان کی طبیعت واپس خراب ہو گئی آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ ابن تیمیہ کے اشعار پڑھنے سے ان کو جو ہے شفا ملتی تھی اور جیسے ہی ان کے اشعار کو انہوں نے جلا دیا ویسے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو یہ شیخ ابن تیمیہ کا کرامات ہے کہ ان کی لکھی ہوئی اشعار کی اتنی طاقت ہے کہ اس کے پڑھ کے لوگوں کو شفا ہوتی اور اس کو جو جلا دیتے وہ بیمار پڑ جاتے اللہ اکبر اور وہ کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ میں اس کو شیخ کی کرامتوں میں مانتا ہوں خیر چوتھی کرامات سنیں میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں کتاب آن لائن ہے عربی میں ہے انگلش میں ہے لکھتے ہیں انہوں نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ شیخ ابن اماد الکری المتریز نے کہا ٹھیک ہے یہ فرماتے ہیں شیخ ابن اماد اماد الدین المقری المتریز نے کہا کہ ایک دفعہ میں شیخ کے پاس گیا جب میرے پاس کچھ پیسے تھے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے بنا کچھ پوچھے وہ الگ ہو گئے کچھ دنوں کے بعد میرے تمام پیسے خرچ ہو گئے سمجھ میں آئی بات جب پہلی بات ان کی ملاقات شیخ سے ہوئی تو انہوں نے شیخ صاحب یعنی کون شیخ شیخ ابن تیمیہ انہوں نے شیخ ابن تیمیہ کو سلام کیا تو شیخ ابن تیمیہ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور بنا کچھ ان کو جو ہے پوچھ سوال پوچھے ان سے جدا ہو گئے اس وقت ان کے پاس کن کے پاس اماد الدین المخری جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ہیں ان کے پاس جو ہے کچھ پیسے تھے تو شیخ صاحب نے شیخ ابن تیمیہ نے ان سے کچھ نہیں پوچھا اب دیکھیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا یہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں شیخ ابن تعمیہ سے واپس ملا اور اس وقت میرے پاس پورے پیسے خرچ ہو چکے تھے شیخ نے اپنے یہاں سے اپنے بدن اپنے جبے سے ایک پیسے کا درہم کا جو ہے ایک پوٹلی نکالی اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا اب تمہارے پاس پیسہ ہے جاؤ اور اس سے اپنی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرو سمجھ میں آئی میری بات کہ ابن العمیہ کو یہ پتا لگ جایا کرتا تھا کہ سامنے آنے والے کے پاس پیسہ ہے कि نہیں ہے اگر ہوتا تھا تو شیخ ابن التعمیہ خاموش رہتے تھے نہیں رہتا تھا تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے شیخ ابن الدہ اپنے جبے میں ہاتھ ڈالتے وہاں سے ایک پوٹلی نکالتے اور سامنے والے کو دے دیتے بھائی یہ کون آ کے شیخ ابن التعمیہ کو بتایا کرتا تھا کہ بھائی فلاں کے پاس پیسے ہیں فلاں کے نہیں تو یہ جو ہے سوفی شیخ ابن تعمیہ کی کرامات ہیں کہ انہوں نے اپنے مرید اپنے ماننے والے جن کا نام شیخ ابن اماد الدین المقری المتریس تھا ان کو جو ہے ایسی کرامات دکھا کر پیسے سے امداد کی یہ ہے ابن تعینیا کی کرامات کہاں بھائی گیپ قائم تو ماں سوا اگر اللہ کے سوا کسی کو ثابت کریں گے تو کفر اور شرک ہے نا بھائی اب یہ کیا ہو رہا ہے ابن تیمیہ صاحب کہاں کہاں سے کرامات دکھا رہے ہیں اب آگے سوچیے اور یہ جو ہے اس تقریر کی سب سے بڑی کرامات ہے اس لیے میں سب کی توجہ چاہوں گا یہ ایسی کرامات ہے جو آپ سنیں یاد رکھیں اپنے گھر بار میں بتائیں بچوں کو بتائیں کہ یہ شیخ ابن تیمیہ کی کرامات سنیے جب مغلوں کا جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے ان کو بتلا دوں سات سو اٹھائیس سیون ہنڈریڈ ٹوینٹی ایٹ ہجری ٹھیک ہے اس میں ان کا انتقال ہوا ابن تیمیہ صاحب کا میں بھائی صحیح سی بات ہے میں ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا ہوں جس کو برا لگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان پر رحمت نہیں بھیج سکتا جو جنہوں نے جو ہے اللہ کو ایک جگہ مقید کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی میں ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا میں ان کو شیف کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے میرے وہابی دوستوں کو برا نہیں لگنا چاہیے ٹھیک ہے بھائی میں یہ تو بڑی وہ منافقت ہو جائے گی نا کہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے عاشق ہونے کا بھی دم بھرتا ہوں ان کی محبت ہونے کا بھی دم بھرتا ہوں رکھنے کا بھی دم بھرتا ہوں اور پھر اس شخص کے اوپر میں رحمت اللہ علیہ بھیج ہوں جنہوں جی نے آ, غلطی کی ہے بھائی میں اتنے بڑے ابھی مقام پہ نہیں پہنچا ہوں کہ میں جو صوفی بن جاؤں اور جو ہے بولوں کہ بھائی ٹھیک ہے ان کی غلطی ان کے ہے ہمارے ہم جو ہے ان کی غلطیوں کو جانتے نہیں ہیں ہم ہو سکتا ہے ان کی غلطیاں جو ہم تک پہنچی وہ لوگوں نے تحریف کر دی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی تاریخ کے واقعے کوئی سند کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ غلط ہوں اور وہ اچھے تھے اس لیے وہ رحمت اللہ کہتے ہیں وہ ان کا قول ہے لیکن میں ان کا رد اس طرح کرتا ہوں کہ بھائی ہو سکتا ہے نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ غلط تھی تو آپ اصلی تاریخ پیش کیجئے ہم تو آپ کو محدثین اور مورخین کی کتاب بتا رہے ہیں جہاں پہ عبمتعینیہ کے خلاف دلیلیں موجود ہیں تو ہم بھی بولتے ہیں کہ یہ ہو سکتے ہیں کہ غلط ہوں لیکن ہم ہوتے نا جو چیز ثابت ہے وہ نفی کے اوپر دلیل رکھتی ہے تو آپ نے کچھ چیز ثابت نہیں کیا خیر اب آپ سنیے پانچویں کرامات اور آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی آپ کے جسم میں خون جو ہے فوارے کی طرح بہے گا کہ ابن تیمیہ کا مقام دیکھیے کہ انہوں نے کیسی کرامات دکھائی فرماتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد جب یہ آپ لوگوں کو پتا ہے ترتال جو تھے منگول ان لوگوں نے اس علاقے میں دمشق کے علاقے میں حملہ کیا تھا اس دوران تو اس وقت کی یہ بات ہے فرماتے ہیں جب منگول نے کرتار نے دمشق کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا تو لوگوں میں کافی گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی اور لوگ جو ہے تفری میں کافی پریشان ہو گئے لوگ ابن تعمیہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیے اب جو ہے کراماد شروع ہو رہی ہے بھائیوں آپ سب کی توجہ چاہوں گا جب یہ لوگ ابن تیمیہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ سبان متعالیٰ سے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیے تو ابن تیمیہ کا جواب سنیے ابن تیمیہ فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ خوشخبری ہے کہ تم لوگوں کو مسلمانوں کو تین دن میں فتح مل جائے گی اور تم لوگ دیکھو گے کہ ان کا سر یعنی جو تمہارے دشمن ہیں جو ترتار ہیں ان سب کے سر کٹے ہوئے ہیں اور وہ تم سے شکست پائیں گے ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ قسم اس باغذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تین دن کے بعد ہم نے ویسا ہی پایا جیسا شیخ ابن تیمیہ نے بتلایا تھا اور کرتار جو تھے ان کی شکست ہو گئی اور جو ہے دمشک میں ان کے سر کٹے ہوئے فکے تھے ابن تیمیہ کو کیسے پتہ لگ گیا بھائی کہ تین دن کے بعد کیا ہونے والا ہے اب کہاں گئی وہ قرآن کی آیت کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اور اس میں ایک ہے کل کیا ہونے والا ہے مادہ کے پیٹ میں کیا ہے کون کہاں مرے گا بارش کب ہوگی وغیرہ اس میں ایک ہے نا کل کیا ہونے والا ہے ابن تیمیہ نے نہ صرف کل بلکہ تین دن بعد کیا ہونے والا ہے وہ بتا دیا کیا ابن تیمیہ کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ تھا کیا ابن تیمیہ کے پاس کوئی خاص نظر تھی کہ وہ لوہے محفوظ میں پڑھ لیا کرتے تھے بتائیے میرے بہبی دوستوں جواب دیجیے آپ ایسا شخص جس کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ ایسی کرامات کرتا ہے تو آپ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور پوری دنیا کے نبی آخری نبی نبیوں کے امام امام العبیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے تھے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ کہ آپ کی شرم آپ کو ابھی بھی گوارہ نہیں کر دی کہ آپ توبہ کر لیں اور اہل سنت والجماعت جماعت میں ثابت شامل ہو جائیں کیا آپ کے ذہن میں اب تک یہ بات نہیں آئی کہ نکال فیکی ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابیں اپنے گھر سے اور اہل سنت والجماعت جماعت کی کتابیں پڑھیے نکال فیکی کتاب التوحید ابن عبد الوہاب نجدی کی جس کی پیدائش سترہ سو میں اس سے پہلے بھی اسلام تھا کیا ابن عبد الوہاب نجدی سے پہلے کوئی توحید اور اسلام نہیں تھا نکال نکالکیے تفیعت المان اسماعیل دہلوی کی اور اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائیے دیکھیے منافقت کا اتنا بڑا مظاہرہ آپ کہیں نہیں پائیں گے ابن تیمیہ نے لہ محفوظ میں پڑھ لیا کہ تین دین بعد کیا ہونے والا ہے اور ہمارے بزرگوں سے اگر ہو جائے تو بھائی آپ کے بزرگ ایسے تھے آپ کے بزرگ ویسے تھے بتائیے بھائی دل کو ٹٹولیے شرم کیجئے وہابی اب آپ لوگوں نے پانچ کرامات ابن تعمیہ کی سماعت فرمائی ہیں اور دو کرامات بتلا دوں میں پھر آپ سب کی خدمت میں میں لنک بھی دے دوں گا آپ وہاں سے پوری کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بھائی یہ ہم نے نہیں اور وہ کی ہے بھابھیوں کی کتاب بھابھیوں کی ویب سائٹ ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں وہابی ہی نہیں لکھی ہے ٹھیک ہے بھائی آگے دیکھتے ہیں میں تھوڑا پانی پی لوں اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے چھٹی کرام آپ پہلے انگلش میں پڑھ دو میں رائٹ شیخ عثمان بن احمد بن ایسا الف that he would visit the sick in the hospital in Damascus every week and this was a constant habit of his. He once came to a young man and supplicated for him and he was quickly cured. He came to the shaykh wanting to greet him and when he saw him he smiled to him, pulled him close, gave him some money and said, Allah has healed you, so promise him that you will quickly return to your homeland. Is it right for you to abandon your wife and your four daughters without a provider while you sit here The man kissed his hand and said Sir I repent to Allah on your hand And he later said I was amazed at what he knew about me کا ترجمہ سمات فرمائے آپ سب کی توجہ چاہوں گا ابن تینیہ کے شاگرد شیخ عثمان bin احمد بن عیسیٰ النصاق فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ دمشق میں لوگوں سے جو لوگ بیمار تھے ان سے ملنے جایا کرتے تھے اور جن کے پاس کوئی پریشانی ہوتی ان کے لیے وہ دعا کرتے پیسے دیتے وغیرہ وغیرہ آگے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی ملاقات ایک بار ایک نوجوان سے ہوئی جو بیمار تھا اور ابن تیمیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور لفظ ہیں ہی واز کو یعنی دعا فرمائی اور وہ فورن ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں آگے سنیے توجہ چاہوں گا شیخ ابن تیمیہ نے اس نوجوان شخص کو جس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی شیخ ابن تیمیہ نے ان کو اپنے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور اس کو کچھ پیسے عطا فرمائے اور کہا اللہ نے تمہیں شفا دی ہے اس لیے اب تم یہ وعدہ کرو کہ تم جلد سے جلد اپنے گھر واپس ہو جاؤ گے آگے توجہ چاہوں گا اتنی بڑی کرامات اور شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کیا یہ تمہارے لیے صحیح ہے کہ تم نے اپنی بیوی اور چار بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ رکھا ہے اور تم یہاں پر مقیم ہو سمات فرمائے آپ نے کرامات دیکھی نہیں ابھی آگے سمجھ میں آ جائے گی تو یہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں اینڈ آئی واض امیز ایٹ واٹ ہم نیو اباؤٹ ہم کہ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ شیخ ابن تیمیہ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ میری ایک بیوی ہے اور چار بیتیاں ہیں اور وہ فلاں جگہ رہتی ہیں اور میں ان سے علیحدہ یہاں پر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ میں ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہوں ان کو پیسے نہیں بھیجا کرتا ہوں اور اس کے آگے سنیے خود ان کے شاگرد کہتے ہیں اینڈ نو بڑی ان ڈیمیسکس ہیڈ نون آف مائی سچویشن پورے دمش شہر میں میری یہ حالت کسی کو معلوم نہیں تھی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ابن تینیا کی ٹیلیسکوپک آنکھ بھائی برا نہ مانے ابن تینیا کی ٹیلیسکوپک آنکھ جس شخص کے ملے اس سے معلوم چل گیا کہ اس کا نکاح ہوا ہے اس کی دو تین چار بیویاں نہیں ایک ہی بیوی ہے یہ بھی پتا لگ گیا ابن تیمیہ کو اور اس کی چار بیٹیاں ہیں یہ بھی پتا لگ گیا اور یہ بھی پتا لگ گیا کہ اس کی ایک بیوی اور چار بیٹی کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور یہ بھی پتا لگ گیا کہ یہ ان کو کچھ پیسے سے مدد نہیں کرتا ہے کیسے پتا لگا بھائی گیپ کا علم تو اللہ کے سوا تو کسی کو نہیں ہوتا بھائی یہ کیا شرکیا عقیدہ ہے میرے وہابی بھائیوں کھٹکھٹائی خط اپنے دروازوں کو اور نکال فیکیے صوفی ابن تعینیہ کی ان کرامات والی کتابوں کو آپ صحیح معنی میں اگر وہابی ہیں تو آپ صحیح معنی میں اس کتاب کو جلا دیجئے جیسے کل دیوبندیوں نے اپنے اقابر حاجی امداد اللہ حاجر مکی ال چشتی الصابری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہہ دیا خود اپنے اقابر کو کل دیگندیوں نے مشرق ٹھہرایا ریکارڈنگ میں موجود ہے کہ بھائی ہمارے دوسرے اقابر نے کہا کہ ان, ان کی کتابوں کو جلا دینا چاہیے اور ان سے غلطی ہو گئی تھی ارے بھائی یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے اسلام میں تو آپ کو معلوم ہے خدا اور جدا میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے خدا میں نقطہ اوپر ہوتا ہے جدا میں جیم کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی غلطی ہے تو شرک کی غلطی ہے تو کل ہمارے دیوبندیوں نے دیوبندی بھائیوں نے اپنے قابر کو مشرق ٹہرایا تو میں ان بھابیوں سے کہتا ہوں آپ ہابی بنے रहे ہم کو کوئی گلا نہیں ہم تو اسی طرح آپ کو رد کرتے رہیں گے لیکن اگر آپ صحیح معنی میں وہابی ہیں تو ابن تعمیہ کی ان کرامات اور مشرقانہ کتاب کو جلا آپ کے بچے پڑھیں گے اور پھر آپ سے سوال کریں گے ابا ابا یہ صوفی ابن تیمیہ کو کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کون سی ٹیلیسکوپک آنکھ تھی کہ وہ پتہ لگا لیا کرتے تھے سامنے والے کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور ایک ہی شادی ہوئی ہے چار شادی نہیں ہوئی حسان رزا بھائی ہیں جیسے وہ دوسری تیسری شادی کے بھی فراق میں ہیں لیکن ابن تیمیہ کو یہاں پتہ لگ گیا کہ سامنے والے شخص کی ایک ہی بیوی ہے اور چار بیٹیاں ہیں کیسے بھائی سوچنے کی بات ہے کھٹکھٹائیے خط اب میں آخری کرامات پڑھوں گا ابن تیمیہ صاحب کی اور آپ کے حوالے سکین پیش کر دوں گا پوری کتاب مکمل کتاب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی سنی مسلم نے ایک ہی کتاب کی صفا دی ہے ہم اور کرامات آپ کی خدمت میں پی ڈی ایف ورژن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھ لیں ٹھیک ہے and I was told by someone, I trust some judges were on their way to Egypt to assume positions there and that one of them said, as soon as I arrive in Egypt I will rule that such and such of the noble scholars should be killed everyone had agreed that this scholar was righteous and pious However, This man's heart contained such hatred and enmity to him that it drove him to want him dead. Everyone who heard him say this became worried that he would actually carry out his threat to kill this righteous man and they were afraid that this man who wanted to be a judge would be led by Satan and by his own desires causing him to spill sacred Muslim blood. They that would rescue from such an action. So they went to Ibn Taymiyyah and told him of exactly what had taken place. He said, Allah will not allow him to carry out what he wants and he will not even get to Egypt alive. The judge had a very short distance to travel until he would arrive in Egypt when he was suddenly stricken with death. so جسٹ ایز آن دا ٹنگ آف دا شیخ سمجھ میں آئے بھائی آپ کی بات سنیے کرامات نمبر سات آپ کو معلوم ہوگا ابن تیمیہ کو چار دفعہ جیل میں بھیجا گیا ان کو سب سے آخری مرتبہ جو لوگ علم کے شوقین ہیں اس کو نوٹ کر لیں ان کو چار دفعہ جو جیل بھیجا گیا ہر بار الگ الگ وجہ سے بھیجا گیا سب سے آخری بار جو ان کو جیل بھیجا گیا وہ انہوں نے جو اپنا ایک سب سے کفری بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کو سفر کرنا جانا حرام ہے آپ کو معلوم ہوگا ابن تیمیہ نے کہا تھا اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ابن تیمیہ سے پہلے اسلام کی تاریخ میں ایک شخص نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی اس کو آپ نوٹ کر لیں ابن تعمیہ سے پہلے سات سو سجری میں ان کا انتقال ہوا ایک بھی, ایک بھی عالم دین نے یہ بات نہیں کہی تھی ابن تعینیہ پہلا واحد شخص تھا جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روزے کو سفر کرنا جو ہے وہ حرام ہے امام ابن حجر ال الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں اور ابن تعمیہ سے جتنی بےحدہ باتیں ملتی ہیں اس میں ان کی سب سے بےحدہ جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زارت کو سفر کے لیے منعی کی یہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے محنت سے اس عبارت کو فتح الباری سے اوریجنل عربی عبارت اسکین کر کے اپنے بلاک اسپاٹ پر پیسٹ کیا ہے کہ بھائی یہ نہ کہیں کہ بھائی امام حضرت اسکلانی نے تو سب سے آخری بار اس لیے کہا گیا تھا خیر اب اپنے کرامات کی طرف آتے ہیں میں بیچ بیٹ میں ایسے انفارمیشن بتاتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو کرامات کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ تاریخ کا بھی جو ہے مطالعہ ہو جائے اور ذہن میں بات رہے <coughs> تو ابن ابنتینیا کے شاگرد بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ دمشق سے مشل جا رہے تھے وہ کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ قاضی تھے وہ لوگ کہاں سے جا رہے تھے وہ دمشق سے مشر جا رہے تھے اور ان لوگوں کا یہ ماننا تھا ان قاضیوں کا وہ جج کے وہ جو بڑے بڑے عالم تھے کہ جب ہم لوگ دمشق سے ایجپٹ میں مشر میں پہنچ جائیں گے تو ہم ایسا ایسا حکم جاری کریں گے جس حکم سے فلا فلا عالم دین جو ہے وہ یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو پریشانی ہوگی ٹھیک ہے لیکن ابن ابنتینیا کے شاگرد کہتے تھے کہ وہ عالم دین جن کے خلاف یہ قاضی لوگ یہ دوسرے عالم دین فتویٰ دینا چاہتے تھے وہ بہت ہی سچے اور صحیح اور صاف ستھرے اور صحیح العقیدہ مسلمان تھے یہ کون تھے یہ ابن ابنتینیا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ایک مسلمان اسلامی جو قاضیوں کا گروپ تھا آپ کو معلوم ہوگا جو جج ہوتا ہے اس کو قاضی کہتے ہیں تو بہت سارے قاضی تھے وہ ایجپٹ سے مشر سے دمشق کرنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جب ہم دمش سے ایجپت جانا چاہتے تھے اس سمے ابن تیمیہ کہاں پہ تھے ایجپٹ میں رہا کرتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ جب ہم لوگ ایجپٹ پہنچیں گے تو ہم لوگ جو ہے ایسا ایسا فتوا دے دیں گے جس سے جو ہے یہ جتنے بدبخت ہیں ابن تیمیہ ان کے شاگرد اور دوسرے جو بدبخت ہیں وہ لوگ کو پریشانی ہو جائے گی ان کو قتل کر دیا جائے گا تو ابن تیمیہ کے شاگرد بولتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو اس سے جو ہے بہت پریشانی ہوئی کہ بھائی اگر یہ لوگ ہمارے شہر میں آ گئے اور ہمارے علماء کے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا تو ہمارے علماء کو تو بڑی تکلیف ہو جائے گی تو یہ سب لوگ نے جا کر ابن تیمیہ کی خدمت میں ابن تیمیہ کی بارگاہ میں پورا مسئلہ بتایا کہ بھائی ایک علماء کا گروپ ہے عالموں کا گروپ ہے جو جو ہے دمشق سے ایجپٹ آنے والا ہے اور اگر وہ دمشق سیریا سے ایجپٹ مشر آ جائے گا تو ان کا فتوا اگر نکلے گا تو آپ کو پریشانی ہو جائے گی تو ابن تیمیہ نے کیا کہا یہی کرامات ہے ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دے گا اور وہ لوگ ایجپٹ جندہ نہیں پہنچ پائیں گے آپ ابن تیمیہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ لوگ ایجپٹ جند نہیں پہنچ پائیں گے راستے میں مر جائیں گے آگے ابن تیمیہ کے شاگرد لکھتے ہیں دا جج ہیڈ اے ویری شارٹ ڈسٹینس ٹو ٹریول انٹل ہی وڈ ارائیوٹ وین ہی واز سڈنلی جیسا ابن تیمیہ نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا یہ لوگ جب دمش سے نکلے راستے میں ان کی موت ہو گئی اور یہ ایجپٹ نہیں پہنچ پائے تو آپ نے دیکھا ابن تیمیہ کی ٹیلیسکوپک آنکھوں کا نظارہ انہوں نے لوہے محفوظ سے پڑھ لیا قرآن کی آیت ہے نا بھائی پانچ چیزوں کا علم نہیں ہے ابن تیمیہ کو کیسے معلوم چلا کہ ان علماؤں کا انتقال راستے میں ہو جائے گا ابن تیمیہ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا اللہ کے سوا غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے اور اگر کسی کو ہے اور اگر وہابیوں کے نزدیک اگر آپ ثابت کرتے ہیں اگر آپ مانتے ہیں تو آپ مشرک ہو جائیں گے جیسے کہ وہابیوں کے چھوٹے بھائی جو ہیں دیوبندی ان کے بہت بڑے ایک مفتی ہوئے ہیں رشید احمد گنگوہی انہوں نے فتویٰ رشیدیا میں لکھ دیا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کے اوپر یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا تو وہ مشرق ہے اور ہم کو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کس نے کہا یہ بات یہ تفیعت الامان میں اسماعیل ذہلوی نے بھی کہا ہے یاد رکھ لیں کتاب کا نام تقویت ایمان میں اسماعیل دہلوی نے بھی کہا ہے فتویٰ رشیدیاں میں رشید احمد گنگوہی نے بھی کہا ہے اور بھابیوں کا تو یہ عقیدہ ہی ہے تو میرے بھائیوں بہابیوں کی ویب سائٹ سے یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں میں آپ کو لنک دیتا ہوں اور تمام وہابی بھائی ان کتاب کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں پرنٹ آؤٹ لیں اور جلا دیں بھائی خدمت کریں اپنے مسئلہ کیا آپ نے آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر کہیں گے ابن تیمیہ کو جو ہے گیب کا علم تھا اور ابن تیمیہ مشرک تھا اور ہماری ویب سائٹ والے مشرک ہیں بھائی ہم تو نہیں کہتے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ الجل کے پاس تمام چیزوں کا ذاتی علم ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس علم کو عطا کرتا ہے نبیوں کو دیتا ہے اور نبیوں کے علاوہ بھی اپنے خاص بندوں کو صحابہ اکرام اور اس امت میں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کو علم عطا فرماتا ہے یہ تو اہل سنت والجماعت اور اسلام کا عقیدہ ہے جو عقیدہ تحابی میں بھی ملتا ہے جو فقال اکبر میں بھی ملتا ہے یہ جی سب بزرگ جو ہے امام تحابی تین سو ہجری میں ہوئے ہیں امام العظم سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں اسی ہجری میں جن کی پیدائش ہوئی ہیں ان لوگ تو بھائی بالکل لکھ کے چلے گئے نا کہ بھائی اللہ کے پاس تمام چیزوں کا ذاتی علم ہے وہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے دے ہماری کوئی اس میں مقام نہیں کہ ہم سوال کریں یا ڈاؤٹ کریں کہ اللہ نے کیوں دیا کیسے دیا اللہ کا علم اللہ جس کو عطا کر دے لیکن وہ جس کو دیا جائے گا وہ عطائی علم ہوگا وہ اللہ نے اس کو دیا ہوگا اس کا خود کا علم نہیں ہوگا لیکن وحابیوں کے نزدیک تو بھائی آپ یہ ثابت اگر کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے تو میرے بھائیوں پر آپ دیکھ ابن ابنتنیہ کی کرمات ابنتنیہ کے تمام شاگرد جو ہیں وہ مشرک ثابت ہوتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے بھائی یاد رکھیں کوئی یہ نہ کہ سنی مسلم نے ابن تیمیہ کے شاگردوں کو مشرق کا نہیں بھائی ہم تو بھابھیوں کا فتوا ابن تیمیہ کے شاگرد کے اوپر لگا رہے ہیں بھابھیوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ مانے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو غیب کا علم ہو تو وہ مشرق ہے اور یہاں آپ نے دیکھے ابن تیمیہ صاحب کے شاگردوں نے اپنے شیخ کو کے اوپر علم غائب ثابت کیا تو آپ لوگ جو ہیں میں آپ کو دیتا ہوں کتاب یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو پڑھیں یہ لنک ہے آپ کی خدمت میں ٹھیک ہے بھائی دا لوفٹی ورچوز آف ابن تینیا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھیں اور دیکھیں <coughs> امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو یہ چیز پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ پہلی دفعہ اس طرح کی عبارتیں ہم نے دیوبندیوں کی تو بہت پٹائی کی ہے ان کی عبارتیں بار بار ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہابیوں کی بھی خدمت میں کچھ پیش کرنا تھا تو ایک یہ بڑا اچھا ریسورس تھا کہ وحابیوں کے بھی ما دیکھ لیئے بھائی ان کی منافقت دیکھیے اگر یہ ایک ہندی میں کہاوت ہے خود کرے تو کرشن لیلا دوجا کرے تو پاپ ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بھگوان تھے نا ہندوؤں کے جو آہ آہ بھگوان تھے وہ جو ہے گوپیوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ عشق بازی کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں اگر وہ کریں تو ان کو ہم اپنا دیو دیوتا اپنا بھگوان اپنا خدا مانیں گے لیکن دوسرا اگر کوئی ایسے عشق بازی کرے تو ہم اس کو جو ہے فاسق مانیں گے یہی ہمارے بھابیوں اور دیوبندیوں کی بات ہے کہ اپنے اقابر کو اگر یہ کریں گے تو ان کو اولیاء اللہ اور شیخ الاسلام بنا دیں گے اور جو اس امت کے بڑے بڑے جو ہے جید عالم ہوئے ہیں اور عالموں سے اوپر جن کا مقام جو ولی اللہ ہوتے ہیں جو نہ صرف علم کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں بلکہ اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر کر عامر یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے عمل میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ اس کو معاف کر کے ہم کو سنت پر چلنے کی توفیق تع فرما یا اللہ ہم کو نیک سال عمل کرنے کی توفیقتا فرما یا اللہ اسلام کے جتنے دشمن ہیں ان کے فتنوں سے ہم کو بچا اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر صحیح العقیدے پر کر یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھر دے یا اللہ ہم سے جو لوگ ملیں اللہ ہم کو ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ذریعے سے اسلام کا کام کرنے کی توفیقتا فرما یا اللہ ہم کو چن لے ان خاص بندوں کو جن کو تو اپنے کام کے لیے چنتا ہے آمین یا اللہ ہم کو تو چن لے اپنے ان خاص بندوں میں جن کے اوپر تو عنایت فرماتا ہے اور تو ان کے ذریعے کام لیتا ہے آمین سما آمین رضم حمد ام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم